الحمد اللہ وقفہ ربنا حبلنا من وزوریات وجعلنا للمتقين اماما سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہ علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم بچے اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہیں ان کے لیے انبیاء کرام نے بھی دعائیں مانگی سینہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بڑھاپے میں دعائیں مانگتے رہے حضرت لکریہ علیہ السلام دعائیں مانگتے رہے یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میری اولاد ہو جب اللہ رب العزت یہ نعمت کسی کو عطا کر دیں تو اس پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ان بچوں کو جسمانی طور پر بھی اچھی پرورش دی جائے اور اس سے بڑی ذمہ داری یہ کہ ان کو صحیح معنوں میں انسان بنایا جائے یہ نہ ہو کہ کھاپ ہی کے گھوڑے کی طرح پل تو جائے مگر اس کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز ہی نہ ہو تو یہ دو ذمہ داریاں ہیں فطری طور پر ماں باپ کو اس کی فکر ہوتی ہے اور اس کا ثبوت قرآن مجید سے بھی ملتا ہے توجہ فرمائیے کہ حضرت عمران علیہ السلام کی بیوی حاملہ ہیں اس وقت سے وہ دعا مانگتی ہیں رب نظر تو فی وطنی محرن فتقبل منی یعنی ابھی بچہ ماں کے رحم میں ہے ولادت بھی نہیں ہوئی مگر ماں کو اس وقت سے فکر ہوتی ہے اپنی اولاد کی اور نیک مائیں اس وقت سے اپنے رب سے اس بچے کی نیک وقتی کی دعائیں کرتی ہیں نیک والد کو بھی اولاد کی فکر ہوتی ہے اور یہ فکر کتنی زیادہ ہوتی ہے اس کا ثبوت قرآن عظیم الشان اللہ تعالیٰ دیکھیے حضرت السلام کا آخری وقت ہے اس وقت انہوں نے اپنے بچوں کو اکٹھا کیا اذ قال علیہ بنی ماتا بدونا ممبا دی میرے بیٹو میرے بعد کس کی عبادت کرو گے اس سے والد کے دل کے غم کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے دل کی آخری چاہت اور تمنا کہ میری اولاد دین پر ہو جائے تو ان دونوں آیتوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ماں باپ اگر نیک ہوں تو ان کو اولاد کی کتنی فکر ہوتی ہے بچوں کی حیثیت ایک مولٹن میٹل کی سی ہے اس کو جس سانچے میں آپ ڈال دیں یہ وہی شکل اختیار کر لیں گے ایک دفعہ یہ ڈھل گئے تو پھر دوبارہ کسی کام کے بچپن کی باتیں بچپن میں بھی انسان کے اندر سے نہیں نکلتی اس لیے یہ بچپن کی عمر بچوں کی بڑی قیمتی عمر ہو یہ ذمہ داری ماں باپ کی بھی ہوتی ہے استاد کی بھی ہوتی ہے کہ بچوں کی تربیت اچھی کی جائے اس عادت کو 1976 سے مدارس کے بنانے اور چلانے کا اللہ نے موقع دیا کم و بیش پچیس مدارس اس وقت بھی ملک بیرون ملک میں ایسے ہیں کہ جن کی ابتدائی اینٹ بھی آجز نے رکھی اور اس وقت دورے حدیث تک اگر وہ ہیں تو اس آجز ہی کے مشوروں سے چل رہے ہیں. ان میں ہزاروں بچوں کے کیسز ہمیں ڈیل کرنے کا موقع ملا کوئی پڑھتا نہیں کوئی بڑا بریلٹ ہے کسی کے ماں باپ کی چاہت ہے حافظ بنے بچہ نہیں بنتا کہیں بچے کی چاہتے حافظ بنوں ماں باپ نہیں چاہتے وہ انگریزی کے دل دادا عجیب و غریب قسم کے کیسز ڈیل کرنے کا موقع ملا مختلف عمر کے بچوں اور بچیوں کے علیحدہ علیحدہ پرابلم بھی سامنے آئے اس لیے کہ جب مدارس چلائے جاتے ہیں تو پھر پرابلم سارٹ آؤٹ کرنے ہوتے ہیں ہر کیس ہر بچے کا انڈیویجل کیس ہوتا ہے استاد کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس بچے کو میں نے کیسے چلانا ہے بعض بچے آنکھ کا اشارہ پہچان لیتے ہیں بعض بچوں کو ڈانٹ ڈبٹ کرنی پڑ جاتی ہے جیسی رو ویسے فرشتے یہ اب اولا استاد کے اوپر منحصر ہیں کہ وہ بچے کو کتنی انڈیویجل اٹینشن دیتا ہے اسی لیے امیرکا میں کسی بھی کلاس میں پچیس سے زیادہ بچے نہیں رکھے جاتے میکسیمم مجبوری میں تیس ہوتے ہیں اور تیس سے اوپر بین لگا دیتے ہیں کہ اس طرح استاد بچوں پر انفرادی توجہ نہیں دے سکتا اور جو ان کے اسکالرشپ لینے والے بچے ہوتے ہیں شل ایوارڈ لینے والے بچے ہوتے ہیں وہ ایک کلاس میں بیس ہوتے ہیں اس سے اندازہ لگائیے کہ بچے کا استاد کے ساتھ انٹریکشن یہ کتنی اہمیت رکھتا ہے بچے کو صرف الفاظ نہیں پڑھانے ہوتے اگر الفاظ پڑھا دیں گے تو وہ اس کی ریم ہوگی بچہ اسکول سے ہٹا اور وہ ریم ختم اور اگر آپ بچے کو تعلیم کے ساتھ تربیت بھی دے رہے ہوں گے تو یہ بچے کی روم بن رہی یہ بلٹ ان میمری ہے ساری زندگی اس کے ساتھ رہے گی وہ بچہ کہیں بھی چلا جائے گا وہ بچہ دیندار رہے گا تاہم تین باتیں اس آجز میں اپنی زندگی میں بہت اہم پائی بچوں کی تربیت کے معاملے میں اس پینتیس چالیس سالہ یہ جو تجربہ ہے بچوں کا بچیوں کا اور متعدد مدارس کا اور متعدد ملکوں میں تین باتیں وہ اس سارے تجربے کا نچوڑ ہیں یوں کہی کہ جا سکتی ہیں کہ اگر اس پورے تجربے کو کوئی بندہ سمرائز کرنا چاہے تو وہ تین باتوں میں کر سکتا ہے. یہ باتیں ماں کے لیے بھی فائدے مند اور باپ کے لیے بھی فائدے مند اگر ماں باپ ان تین باتوں کا خیال رکھیں تو بچہ ایسی مضبوط بنیادوں پہ کھڑا ہوتا ہے کہ دین سے ہٹ ہی نہیں سکتا یوں تو کہنے کو آپ درجنوں باتیں کہہ سکیں گے کہ اس کا بھی خیال رکھو اس کا بھی رکھو اس کا بھی رکھو کتابوں پہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں تربیت اللہ اولاد کے بارے میں مگر جسے تھم رول کہتے ہیں وہ اگر ہمارے ذہن میں بیٹھ جائیں کہ ہم نے بچے کی کن باتوں کو مضبوط کرنا ہے ان کے پہ بچے سے کوئی کمپرومائز نہیں محبت اپنی جگہ پیار اپنی جگہ ایش و رام اپنی جگہ ناز نخرے اپنی جگہ ان تین باتوں سے بچے سے کوئی کمپرومائز نہیں ان تین باتوں سے پہلی بات کہ بچے کو ہمیشہ سچ بولنے کی عادت ڈالی ہے یہ چیز آپ کو ہلکی سی محسوس ہوگی مگر سچ کی اتنی برکت ہے اللہ رب العزت کے ہاں سچ اتنا مقبول ہے کہ سچ کے صدقے کے بندے کو دین دنیا کی کامیابیاں ملتی اگر کبھی سچ کے باطنی فائدے ہمیں محسوس ہو جائیں اور سچ کی وجہ سے جو برکتیں زندگی میں آتی ہیں وہ محسوس ہو جائیں تو ہم تو سچ کی خاطر کٹ مرنے کو تیار ہو جائے اس میں محنت نہیں ہوتی ہمارے ماں باپ اس پر محنت نہیں کرتے بالخصوص بچہ سچ بولتا ہے تو بھی بہت اچھا کبھی درمیان میں بہانے بنا جاتا ہے یعنی جھوٹ کو شیطان نے خوبصورت نام دے دیا بہانہ اور فرنگی ملکوں میں تو انہوں نے ویسے ہی جھوٹ کو جی میں نے ذرا سٹیٹمنٹ اور دے دی تھی تاکہ بندے کو گلٹی کنش بھی نہ فیل ہونا پڑے یہ سچ انسان کی زندگی میں ایک مین کالم کی حیثیت رکھتا ہے بچے کو بیٹھ کے سمجھائیں کہ بھائی بڑی سے بڑی غلطی کر لوگے گے معاف کر دیں گے سدا نہیں دیں گے شرمندہ نہیں کریں گے مگر بتانا سچ پڑے گا بیٹا اور یا بیٹی اور اس پہ کوئی کمپروائز نہیں جھوٹ پہ سب سے بڑی سزا ملے گی اور سچ پہ سب کچھ انعامات ملیں گے یہ بات بچے کو بٹھا کے سمجھائیں اور اس کے ساتھ یہ ڈسیزن کر لیں یہ کام بڑا مشکل ہے اس لیے کہ اس میں پھر ماں باپ کو بھی سچ بولنا پڑتا ہے اب پھر کیسے ہوگا کہ ادھر سے فون آیا تو بیٹے کو گے کہہ دو ابو گھر پہ نہیں ہے اب وہ بچہ سچ کیسے بولے گا جب باپ ہی اس کو یہ تعلیم دے رہا ہے یہ کام جب آپ کرنے لگیں گے تو یہ کام آپ کو انتہائی مشکل نظر آئے گا لیکن اللہ تعالی کی شان اتنی برکت اس کی ہم نے اپنی زندگی میں دیکھی ہے اتنی برکت دیکھی ہے کہ الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتے سلوک کے درمیان میں ایک موقع پر اس آجز کی شیخ نے حکم دیا کہ بچہ اس پر محنت کرو کہ زبان سے جھوٹ نہ نکلے ہم نے اس کو معمولی بات سمجھا کہ ٹھیک ہے آج سے ہم نے سن لیا اب ہم جھوٹ نہیں بولیں گے اوہ اتنا مشکل یہ کام دیکھا اتنا مشکل کام دیکھا زبان سے جھوٹ نکل جاتا ایسے ہی نہیں بیٹھے ہوئے جھوٹ نکلے گا جب تھوڑی سی کہیں غلطی ہوئی سستی ہوئی کوتا ہی ہوئی شرمندگی برداشت کرنی پڑے گی استاد ڈانٹ دپٹ کرے گا اب ایسے موقع پہ خود بخود اس کو بہانے لوگ کہتے ہیں ہوتا سیدھا سیدھا جھوٹ ہے یاد رکھنا جھوٹ جتنا تیزی سے بھاگے سچ ہمیشہ اس کو جا کے پکڑ لیتا ہے سچ کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ بندے کو یہ نہیں یاد رکھنا پڑتا کہ میں نے کیا کہا تھا سچ سچ ہے آپ کو نظر آئے گا کہ سچ بولنے میں نقصان ہے مگر کبھی ایسا نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ سچوں سے محبت کرتے ہیں وہ کبھی سچے انسان کو دنیا کے اندر رسوا نہیں ہونے دیتے ہیں توجہ فرمائیے عمر بن خطاب کے زمانے میں ایک عیسائی بادشاہ گرفتار ہوا اس نے مسلمانوں کے خلاف اتنا کچھ کیا تھا کہ اس کا وجود تو ایک لمحہ کے لیے بھی برداشت نہیں تھا ہر بندہ چاہتا تھا اس کو تو قتل ہی کر دیا جائے اللہ کی شان کہ وہ عمر مل کے سامنے پیش ہوا ہاتھ بندھے پاؤں میں بیڑی ہیں امن خطار لانو بڑے اس پہ غصے تھے آپ نے بھی جلات کو حکم دیا کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے اس نے کہا جی مسلمان تو بڑے رہیم ہوتے ہیں تو کیا موت سے پہلے میری کوئی خواہش پوری ہو سکتی ہے بتاؤ بھائی اس نے کہا ایک پیالہ پانی چاہیے الخط نے ایک پیالہ پانی لایا اس کو دلوا دیا اب وہ پینے لگا تو رک گیا کہتے جی خوف اتنے جلاد کا کہ وہ میری گردن اڑائے گا کہ مجھے ڈر ہے کہ میں جس وقت پانی پی رہا ہوں گا کہیں وہ مجھ پہ تلوار کا وار نہ کر دے تو مجھ سے پانی نہیں پیا جاتا نے خطاب نے فرمایا بھئی تم تسلی رکھو جب تک تم یہ پانی پی نہیں لیتے تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا جب یہ الفاظ اس نے سنے وہ بھی بادشاہ تھا اس نے وہ پیالہ پانی کا زمین پہ گرا دیا کہتے ہیں جناب آپ کی کمٹمنٹ کہ جب تک آپ پانی نہیں پی لیں گے آپ کو قتل نہیں کیا جائے اب یہ پانی میں نہیں پی سکتا اجیبا اتنا بڑا دشمن اسلام کا مسلمانوں کا اتنا بڑا دشمن اور اس نے ایسی چال چلی ہیلا کیا کہ ابن میرا خطاب بھی حیران ہے اب دو صورتیں تھیں یا تو اس کو کہتے کہ بھائی بکواس نہ کر اور جلاد کو حکم دیتے نمٹا اس کو اور ایک طریقہ یہ تھا کہ جو ورڈز دے چکے تھے اس کے اوپر اسٹیکر امر لانا نے فرمایا ہاں تم نے ٹھیک کہا میری ورڈنگ یہی تھی کہ جب تک تم پانی نہیں پیلو گے تمہیں نہیں مارا جائے گا اب میں تمہارے اس جلاد کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیتا اب جب آپ نے فرمایا کہ تجھے قتل کرنے کا حکم میں نہیں دیتا تو لوگ حیران کہ اتنا بڑا دشمن اگر اس کو نہ مارا گیا تو یہ تو پتہ نہیں اور اسلام کے خلاف کیا کیا ساتھ سے کرے گا امر نے کہا ٹھیک ہے تجھے میں ہاں رہا کرتا ہوں جب اس نے یہ بات سنی کہنے لگا کہ آپ نے ثابت کر دیا کہ مسلمان ہر حال میں سچا ہوتا ہے میں آپ کے اس عمل سے اتنا متاثر ہوا کہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے کا اعلان کرتا ہوں. چند لمحے پہلے جن کے دل غمزدہ تھے کہ کیا بنے گا سچ جیت گیا وہ اسلام کا سپاہی بنا اتنا سمجھدار بندہ تھا کتابوں میں لکھا ہے کہ عمر امن خطاب لانو اس سے امور خلافت میں مشورے کیا کرتے تھے مفتی لطف اللہ سارن فری رحمت اللہ علیہ گھر کی عورتوں کے ساتھ شادی میں گئی شرکت کے لیے جا رہے ہیں رستے میں ایک جگہ ڈاکو نے گھیر لیا حضرت پہچان گئے کہ یہ مال سمیٹیں گے حضرت نے کہا دیکھو بھائی پردے دار عورتیں تمہیں مال چاہیے ان کی عزت خراب نہ کرو ان کو بے پردہ نہ کرو ہمارے پاس جو کچھ زیور ہے ہم سب تمہیں خود دے دیتے نیک لوگوں کی نظر میں عزت قیمتی ہوتی ہے مال کی کیا حیثیت ہوتی انہوں نے کہا ٹھیک آپ نے عورتوں سے کہا کہ جو دیور ہے سب اتار کے دے دو عورتوں نے سب اپنے زیورات اتار کے ایک رمال میں باندھ کے اس کو دے دی بھائی یہ لے جاؤ عورتوں کے قریب نہ جاؤ انہوں نے کٹھی ہمارا کام آسانی سے ہو گیا وہ گٹھڑی زیورات کی لے کر چل پڑے اور حضرت نے گاڑی چلانے والے کو حکم دیا بھائی چلو تھوڑی دور آگے گئے تو ایک عورت کی نظر پڑی کہ ایک چھوٹی سی بچی کی چھوٹی انگلی میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی تھی تو اس نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت آپ نے کہا تھا کہ ہم سارا زیور تمہیں دے دیتے ہیں اور اس بچی کی چھوٹی انگلی میں یہ چھوٹی سی انگوٹھی ہے حضرت نے فرمایا ہاں روکو گاڑی رکوائی بچی کی انگوٹھی اتروائی اور حضرت ڈاکووں کے پیچھے چلے ڈاکو نے دیکھا کہ وہ بندہ ہمارے پیچھے آ رہا ہے کہنے لگے کوئی بات نہیں ہم زیادہ ہیں ہم نمٹ لیں گے کیسے آئے بھائی معاف کر دینا مجھ سے غلطی ہوئی ایک بچی کی انگلی میں چھوٹی سی انگوٹھی تھی نظر ہی نہیں آئی اس وقت میرے کال تھا کہ ہم سب دے دیں گے تو بھائی یہ بھی آپ لوگ لے لیجئے حضرت کی بات کا ایسا اثر ہوا سب ڈاکوں نے توبہ کی اور حضرت کے ہاتھ پر بیت گئے جھوٹ جتنا تیز بھاگے سچ ہمیشہ اسے پکڑ لیا کرتا میرے دوستو سچ کو آزما کے دیکھو یہ سب سالکین کے لیے بھی ایک نصیحت ہے اپنی زندگی میں سچ کو آزما کے دیکھیں ذرا اتنے مزے کی زندگی ہو جائے گی نا کہ آپ کو اس دنیا میں اللہ رب العزت جیسے جنت کا سکون ملتا ہے آپ کو وہ سکون ملتا یاد رکھنا جو انسان ہمیشہ سچ بولتا ہے اللہ رب العزت اس کے اٹھے ہاتھوں کو کبھی رد نہیں کیا کرتے یہ زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلتا اس کی نکلی ہوئی فریادیں میں کیسے رد کر دوں سچ بولنے پہ محنت اس لیے کتابوں میں لکھا ہے پیرانے پیر حضرت شیخ ابد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جب گھر سے چلنے لگے تو ان کی والدہ نے کیا نصیحت کی تھی بیٹا سچ بولنا ایک ہی بات کہی تھی ایک بات نے بچے کو وہ مقام دلوایا کہ اولیاء کی گردنوں پر ان کا پاؤں رکھا گیا اس کو زندگی میں آدمائیے عہد کر لیجیے آج کے بعد جھوٹ نہیں بولنا رانگ سٹیٹمنٹ نہیں دینی شرمندگی ہوگی تو یہیں کی ہوگی نا دو منٹ کی بات ہے معذرت کر لیں گے معافی مانگ لیں گے تسلیم کر لیں گے ناکی کا مسئلہ ہے نا مگر سچ کی برکتیں آپ اتنی دیکھیں گے حیران ہو جائیں گے تو بچے کو بتائیں کہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہم جھوٹ نہیں برداشت کر سکتے آپ ہزاروں روپے کی چیز ضائع کر دیں گے برداشت کریں بڑی سے بڑی غلطی کوئی اور کر بیٹھیں گے برداشت کریں گے جھوٹ نہیں برداشت کر سکتے پہلی بات بلکہ الہائی وقت کاندلی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے کہ ہندوؤں نے کہا کہ ہم یہاں مندر بنائیں گے مسلمانوں نے کہا مسجد بنائیں گے پھر مسلمانوں سے انگریز جج نے پوچھا کہ بھئی کوئی بندہ ہے جو درمیان میں گواہی دے اور معاملہ سمٹ جائے تو شاہلی رحمت اللہ کے شاگردوں میں ایک بزرگ تھے مفتی رائی رحمت اللہ ان کا نام لیا گیا انہوں نے سچ کہہ دیا کہ جی ہندووں کی ہے کہ مندر بنا سکتے ہیں کہ جب ان کی زمین ہے تو جو چاہے بنائے انگریز نے فیصلہ لکھا آج کی اس مجلس میں مسلمان تو ہار گئے مگر اسلام جیت گیا مسلمان تو ہار گئے مگر اسلام جیت گیا اور یہ ایسی بات تھی کہ اس کو سن کر وہ کافر کہنے لگے کہ جج صاحب آپ نے تو فیصلہ سنا دیا ہمارا فیصلہ بھی سن لیجئے ہم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں اپنے ہاتھوں سے اس جگہ پر مسجد بنائیں جھوٹ جتنا تیز دوڑے سچ ہمیشہ اسے پکڑ لیا گیا بس یہ بات دل میں بٹھا لیجئے اتنی برکتیں سچ کی ہیں نا کہ ہم اس کا الفاظ میں احاطہ نہیں کر سکتے اس لیے ہمارے مشائف نے کہا کہ دو ہی تو باتیں ہیں جو سلوک طے کرنے کے پر ہیں ایک رزق حلال اور دوسرا صدق کے مقام اور آج ان دونوں باتوں میں کمی کوتاہی کی وجہ سے روحانی طور پر ہم پیچھے ہوتے ہیں تو خیر ایک بات سچ بول اور دوسری عادت بچے کے اندر جو پیدا کرنی چاہیے وہ نماز کا اہتمام نماز تو پڑھتے ہیں بچے بچپن سے اس کو نماز کا اہتمام سکھانا ہے تسلی سے وضو کرنا ہے پاکیدگی کا خیال رکھنا ہے وقت پہ نماز پڑھنی ہے تکبیر الا کے ساتھ اگر وہ بیٹا ہے ازان کی آواز سنے بیٹی نے پہلے نماز پڑھنی ہے کام بعد میں دیکھے جائیں تو نماز کو اہتمام سے پڑھنا اس کے اندر ایک فائدہ تو یہ کہ اس بچے کے اندر پاکیزگی آ جاتی ہے چونکہ بے نوازی بچہ تو استنجے کا بھی خیال نہیں کرے گا اور اگر نماز پڑھے گا تو کپڑوں کی پاکیزگی کا خیال رکھے تو پاکیزگی بھی آ گئی وقت کی پابندی بھی آ گئی اگر بچہ با جماعت تکویر اولا سے نماز پڑھے گا تو وقت کا پابند رہے گا پتہ ہوگا امی بھی نوٹ کر رہی ہے ابو بھی پوچھیں گے اور جھوٹ بول نہیں سکتا اس لیے مومن سب کو جو سکتا ہے جھوٹا نہیں ہو سکتا تو دوسری بات نماز کے اہتمام پر محنت کیجئے اس سے راضی نہ ہو کہ نماز پڑھتا ہے نا نا نا فرق ذرا سمجھنے کی کوشش فرمائیں اس سے خوش نہ ہو جائیں کہ بچی نماز پڑھتی ہے اور بچہ نماز پڑھتا نہیں نماز کا اہتمام اس لیے بچے کو دیکھیں کہ جلدی جلدی نماز پڑھ رہا ہے تو نہیں اس پہ کمپرومائز نہیں ہے بچپن سے اس عمل کی اہمیت اس کے دل میں بیٹھے اس میں کوئی ہے کی نہیں چلنی مجھے نماز پرسکون ہو کر پڑھنی ہے تسلی سے پڑھ تو اگر آپ نماز کا اہتمام اس کو سکھائیں گے تو آٹومیٹکلی اللہ تعالی کے ساتھ ایک قرب کا رشتہ اور تعلق اس بچے کا ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے بچے کو بتائیے کہ بھئی آپ نے نماز تو پڑھی کس کیفیت کے ساتھ پڑھی تو جب بچپن سے یہ وہ سنے گا کہ ابو اب بھی کہتے تھے کس کیفیت کے ساتھ پڑھی تو اس کو پتا چلے گا کہ یہ بھی زندگی کا کوئی مقصد ہے آج تو اس مقصد کو ہم بھولتے ہی چلے جا رہے ہیں کہ ہم نے بھی انتا ابد اللہ کا انک کا ترا فلم تک کم ترا ہو فرا چنانچے گھر میں عورتیں نماز پڑھ لیتی ہیں اس بات سے نیک لوگ خوش ہو جاتے ہیں جی بیوی بی نماز پڑھتی ہے کبھی ہم نے اس سے یہ بھی پوچھا کہ کس کیفیت کے ساتھ پڑھتی ہے خلق الموت والحیات ليبلوکم ایکم احسن ومال ایک نماز اگر ایسی پڑھ لی دو رکت من صلى ركعتین حدیث پاک میں ہے جس بندے نے دو رکت اس طرح سے پڑھی کہ اس کے نفس میں کوئی باہر کی دنیا کا وسوسہ نہیں آیا غفر لہ ما تقدم من ذنبی دو رکت پر اللہ پچھلے سب گناہوں کو معاف تو اس پر نماز کے اہتمام پر کنسنٹریٹ کیجیے بچے کو وزو کرتے ہوئے دیکھیے صحیح کر بھی رہا ہے یا نہیں اس کی پاکیزگی کے بارے میں اس سے پوچھیے بھئی آپ کیسے طہارت کرتے ہو اپنے جسم کی آپ حیران ہو جائیں گے بڑی بڑی عمر کے بچے وہ بس نام بناتے ہیں جی نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کوتا کی وجہ سے جو نماز کی برکتیں بندے کو ملنی ہوتی ہیں وہ اس بچے کو ملنی رہی ہوتی تو نماز کا اہتمام اس پہ زور دیجئے استاد کلاس میں بھی بچوں کو یہ سمجھائیں ان کو حدیث سنائیں ان کو بتائیں کہ نماز صرف ظاہر داری ہی نہیں کرنی نماز کو جما کے پڑھنا ہے پرسکون ہو کے پڑھنا دنیا کے خیالات سے خالی ہو کر پڑھنا خود بھی محنت کریں اپنے بچوں کو بھی محنت کروائیں یہی تو محنت کا میدان ہے مومن کے لیے جتنا آپ بچے کو نماز کی اہمیت پر ابھاریں گے ایکسائٹ کریں گے بتائیں گے اتنا ہی اس کی زندگی میں اللہ تعالی کی طرف سے برکتیں ہوں گی احادیث میں جتنے فائدے نماز کے بتائے گئے کسی اور عمل کے اتنے نہیں بتائے گئے اللہ تعالیٰ کام کے ذمہ دار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو سرخرو کرتے ہیں برکتیں دیتے ہیں رزق میں برکت اتنے فائدے کی کوئی حد نہیں اچھا بچے کو جواب دیکھیں کہ ذرا اچھی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو انعام دیا کرے بیوی کو کبھی مسلح پہ بیٹھے دیکھیں تو بھولے سے تعریف کر دیا کرے کیونکہ ہمارے نوجوان بیویوں کی تعریف نہیں کرتے نیک بیوی ہوگی پاک دامن ہے وفادار ہے نیکوکار ہے ان کی زبان گنگ ہوتی دیکھو بھائی یہ جو ہوتے ہیں نا انکریجمنٹ یہ فطرت ہے بندے کو آپ اندازہ لگائیے کہ مچھلی کو جب سکھایا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ تم چھلانگ لگاؤ تو مچھلی چھلانگ لگاتی ہے تو اس کے منہ میں پھر چھوٹی مچھلی ڈالتے ہیں ایک جگہ ہمیں ایکویریم میں وہ مچھلیوں کے کرتب دیکھنے کا موقع ملا تو ٹرینر سے پھر بعد میں ایک کوشچن آنسر ہوئے تو ہم نے یہ کوشچن پوچھا کہ بھائی تم نے یہ فٹ بال لٹکایا ہوا تھا 35 فٹ اونچا اور مچھلی کو تم نے آواز دی وہ اس کونے سے آئی اور بالکل اس کے نیچے آ کے اس طرح سے نکلی کہ پینتیس فٹ اوپر جا کر اس نے بال کو کک لگائی یہاں اللہ اس جانور کو کیسے ٹرین کیا ہم تو بندوں کو اور انسانوں کو ٹرین نہیں کر پاتے تو جب ان سے ڈسکس کیا نا تو انہوں نے یہ بات کہی انہوں نے کہا جی کہ فطرت ہے ہر چیز کی کہ وہ انسینٹو چاہتے انکریجمنٹ چاہتے ہم نے جب اس مچھلی کو شروع کیا تو یہ نہیں سنتی تھی بات لیکن جب اس نے ایک دفعہ ایسا کیا ہم نے اس کے منہ میں مچھلی ڈالی پھر دوبارہ کیا مچھلی ڈالی ہر دفعہ اب یہ انسینٹیو ہم نے دینا شروع کر دیا تو مچھلی کو بھی پتا چل گیا ایسا کرنے سے مجھے انسینٹو ملتا اس نے کرنا شروع کر دیا اب بتائیے کہ جانوروں کو انسینٹیو دے کے اگر وہ ایسے کام کروا لیتے ہیں کیا ہم انسان کے بچوں سے نہیں کرواتے بچہ بھی انسینٹیو چاہتا ہے عورت بھی انسینٹیو چاہتی ہے آپ جائز کام میں اس کی تعریفیں کیجیے کبھی آپ گھر آئے اس کو مسلح پہ تلاوت کرتے دیکھا تصویر پڑھتے دیکھا آپ تعریف کیجیے دل کھول کے تعریف کیجیے کہ مسلح پہ بیٹھی تو مجھے بہت اچھی لگتی ہے آج تو دیکھ کے میرا دل خوش ہو گیا آج میں بہت خوش ہوں آپ کو اس طرح دیکھ کے آپ دیکھیے اٹومیٹیکلی آپ کی اہلیہ مسلے کے اوپر بیٹھنے کی پابند ہوتی چلی جائے تو یہی حال بچے کا کہ جب بچے کو آپ دیکھیں کہ اچھا وضو کیا صاف رہتا ہے سچ بولتا ہے اس کو انسینٹیو دیا کریں اس کو انعام دیا کریں انعام کی مقدار کا نہیں ہوتا انعام کا لفظ ہی اللہ کا انعام ہے کہہ دو نا جی کہ میں انعام دوں گا فطرت ہے اسی سے خوشی ہو جاتی ہے تو پہلی بات سچ بولنے کی تلقین اور دوسری بات نماز کا اہتمام اور ان کو بتائیں کہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے اس پہ ہم کوئی آپ کی کمزوری برداشت نہیں کر سکتے تیسری بات بچوں کو خدمت کی اہمیت سمجھائیں کام کاج جو گھر کے کیے جاتے ہیں اس پر کیا اجر ملتا ہے ماں کی خدمت باپ کی خدمت بڑوں کی خدمت استاد کی خدمت خدمت کا جذبہ بچپن سے بچے کے دل میں ڈال دیجئے مان لیا کہ آپ ملٹائی ملینر ہیں آپ کے گھر میں کام کرنے والے ایک درجن نوکر موجود ہیں مگر بچے کو کہیں کہ اپنے کام خود کرے بلکہ دوسروں کے بھی کام یہ کر کے دکھائے بچپن سے اس کو شہزادہ بنا دیا آپ نے بچے کو خراب کر دی آج تو پانی کا گلاس بھی نہیں خود پی سکتے بچے وہ بھی دوسرے کو کہتے ہیں کہ لائیے اس خدمت کے جذبہ نہ ہونے کی وجہ سے پھر بچے بہت بڑی نعمت سے محروم ہو جاتے طبیعت میں سستی کاہلی آ جاتی ہے یہی نہیں کہ پھر یہ دوسروں کی خدمت نہیں کرتے ان کو کام کاج بھی پھر بوجھ نظر آتا ہے اس لیے آج شکایت ہے اکثر ماں باپ کی طرف سے بچے کام میں دلچسپی نہیں لیتے بھئی آپ نے بچپن میں کون سی خدمت سکھائی ہے اس کو بچپن میں خدمت سکھاتے آج بچوں کے آزار ریفلیکس کے اندر نرمی ہوتی اور بچے خود بخود دوڑ بھاگ کے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے کیا پتا یہ بچہ کبھی کس اللہ والے کی خدمت کرے اور اس کی اس کو دعا لگ جائے سلطان محمود غزنوی کا والد ایک سپاہی تھا ایک عالم باللہ تھے اللہ والے تھے اس کو اس نے گھر پہ ٹھہرایا اور تین دن اس کی خدمت کی تو انہوں نے جاتے ہوئے اس کو دعا دے دی اللہ نے سپاہی سے اس کو فوج کا جرنیل بنا دی اور بیٹا وقت کا بادشاہ بنا اس کو بتائیے کہ معذوروں کی خدمت کی جاتی ہے بوڑھوں کی خدمت کی جاتی ہے تو اس کے دل میں رحم کا مادہ پیدا ہوگا احساس ہمدردی ہوگا اس ایک لفظ خدمت کی وجہ سے اس بچے کے اندر اچھے اخلاق آتے چلے جائیں گے جب دوسروں کی بات سنے گا جب بڑے ہیں تو پھر ماں باپ کی کیوں نہیں سنے گا آج اس کو خدمت بتائی نہیں وہ ماں باپ کی بھی نہیں کرتے مثلا ہمیں بچپن میں ہی ماں باپ کی خدمت کی اہمیت بتائی تو بچپن سے ٹریننگ ہی ایسی ہوئی کہ اس آجد کو یاد نہیں پڑتا کہ زندگی میں ایسا ہوا ہو کہ والدہ کھڑی ہے اور میں بیٹھا ہوں کبھی کب ایسا نہیں ہوا پوری زندگی ایسی گزری پہلے والدہ بیٹھے گی پھر ہم بیٹھے ٹریننگ ہی ایسی تھی والدہ چارپائی پر بیٹھتی تھی ہم اس کے قدموں میں بیٹھتے وہ پکڑ کے بٹھاتی تھی کہ بیٹا ادھر آؤ تب چار پائی پر بیٹھتے تھے ورنہ قدموں میں بیٹھتے تھے. ہمارے بچے چھوٹے تھے وہ دیکھتے تھے اب وہ اس طرح جا کر اپنی امی کے قدموں میں بیٹھتے ہمیں ان کو کچھ کہنا ہی نہیں پڑا انہوں نے زندگی کے ان اعمال سے ان اخلاق کو خود سیکھا یہ خدمت سکھانی پڑتی ہے اور اس خدمت سے پھر والدین کی کیا دعائیں ملیں ہم ان کو الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتے ماں باپ بوڑھے بھی ہوں ان کی زبان سے نکلے ہوئے کچھ الفاظ ایسے اوقات ہوتے ہیں اللہ کے یہاں قبول ہو جاتے ہیں تو خدمت کا جذبہ یہ تیسرا لفظ ہے ان کو بیٹھ کے واقعات سنائیں کہ خدمت اس طرح کی جاتی ہے اس طرح فلاح کی اس طرح یہ ہوا تاکہ بچوں کے اندر ایک شوق ہمارے ایک دوست تھے توجہ سے بات سنیے چونکہ میں مکمل کرنا چاہ رہا ہوں وہ ایک بڑے بزرگ تھے ان کے گھر میں گئے بعض ذرا توجہ سے سنیے گا توجہ میزبان تھے ان کا ایک بیٹا تھا کوئی نو دس سال کا انہوں نے اس کے ذمہ لگا دیا کہ بیٹا آپ نے اس مہمان کی خدمت کرنی ہے یہ خود بڑے نیک دیندار متقی پرہیزگار اور ایک بڑے یعنی کمپنی کے ڈائریکٹر تھے اللہ نے دین بھی دیا دنیا بھی دی تھی ان کو کہنے لگے وہ بچہ ایسا صلیقہ مند ہر چیز اس نے تیار کی ہوئی وقت پہ دسترخوان لگاتا اور اس پر برتن رکھتا کھانا لاتا مجھے اس کو دیکھ کر محسوس ہوتا کہ ہاں مجھے اس کی بھی ضرورت تھی میں صبح اٹھتا تو مجھے گرم پانی ملتا بچہ ایسا صلیقہ مند ہر چیز وہ تیار کر کے رکھتا کہنے لگا کہ دو دن میں اس بچے نے میرا دل مو لیا میں تمنا کروں کہ کاش میرے بچے بھی ایسے خدمت گزار ہوتے وہ آتا اور جو کام ہوتا کر کے چلا جاتا آتا کام کر کے چلا جاتا کہنے لگا میرے دل میں خیال آیا کہ آج جو ہے نا یہ آئے گا تو میں اس سے پوچھوں گا کہ اس کو یہ باتیں سمجھائی کس نے اگلے دن وہ آیا اور اس نے ناشتہ رکھا اور ناشتہ رکھ کے جانے لگا تو کہنے لگے میں نے جلدی میں اس بچے کو کہا کہ بچہ ذرا میری بات سنو تو وہ کھڑا ہو گیا میں ان کو بتاؤ تم سب سے بڑے ہو تم سب سے بڑے ہو پوچھنے کا مقصد تھا کہ بھائی تم باپ کے بڑے بیٹے ہو تو کہنے لگے میں نے جلدی میں جب کہا نا کہ تم سب سے بڑے ہو تو بچہ تھوڑا سا شرمایا پیچھے کو ہٹا اور مجھے دیکھ کر مسکرا کے کہتے ہیں انکل سچی بات تو یہ ہے اللہ سب سے بڑے ہیں انکل سچی بات تو یہ ہے اللہ سب سے بڑے ہیں بہن بھائیوں میں میری عمر زیادہ ہے تو الفاظ ہی نا مگر ادب اور سلیخہ ہوتا ہے کوئی تو یہ تربیت کہلاتی ہے تو تین باتیں ذہن میں رکھیے ان کو آزما لیجیے ہمیشہ آپ اس کا اتنا فائدہ دیکھیں گے کہ آپ کہیں گے کہ ہمیں کسی درویش نے کوئی تین ہیرے اور موتی توحفے میں دے دیے تھے سو سبق پڑھنے کی بجائے یہ تین باتوں کا سبق پڑھ لیجیے انشاءاللہ بچے کی تربیت ایسی ہوگی آپ کا دل خوش ہوگا بچے کو دیکھ کے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی آپ کہیں گے ربنا حبلنا من آئی. اللہ تعالی جزرتا فرمائے ان بچوں کو جنہوں نے محنت کی اور انعامات حاصل کیے بہت خوشی ہوئی ان بچوں کے نام سن کر کے جو پابندی سے کلاس میں آتے رہے انام لینے سے بھی زیادہ خوشی ان کی دی ہوئی انام تو کسی نے لے نہیں ہوتا ہے انام لینے کا کیا اس کی خوشی ہوئی کہ پابندی سے اتنے بچے اور بچیاں وہ کلاس میں آتے رہے یہ بڑی اچیومنٹ ہے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے اور جنہ ساتھزانے یا مہلمات نے محنتیں کی اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرمائے جو اس ادارے کے اللہ تعالی ان کو بھی اپنے مقربین میں شامل فرمائے اور ہم حاضرین کو بھی اللہ ان کی برکتوں سے محروم نہ فرمائے واخر دعوانا ان الحمدللہ سبحان ربی الا عل الہاب اللهم صل علی, علی سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ربنا اذن لنا ان و لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اے مالک ہم اپ کے اج مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو maaf فرما ہماری خطاوں سے درگزر در فرما اے اللہ جتنے بچے بچیاں ہیں یہاں موجود سب کو اپنے نیک بندو بنیوں میں شامل فرما سب کے سینوں کو علم کے نور سے منور فرما اے ان سب کو اپنی رحمتوں سے خصوصی حصہ نصیب فرما میرے مولا ان کے ماں باپ کے دلوں کو ان کی طرف سے خوش فرما اے ان بچوں کو آنے والے وقت کی اے اللہ بڑی کامل ہستیاں بننے کی توفیق تع فرما ان کو دین اور دنیا کی سعادتیں نصیب فرما ان کو ہر مصیبت سے محفوظ فرما ہر دکھ سے محفوظ فرما برا چاہنے والوں کی برائی سے فرما محفوظ فرما دوستوں کی دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرما اے اللہ ان کو بری صحبت سے محفوظ فرما میرے مولا ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اے اللہ جو نیک تمنائیں بچوں کے دل میں ہیں ماں باپ کے دل میں ہیں اساتذہ کے دل میں ہیں سب نیک تمناؤں کو پورا فرما جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما ربنا تقبل منا انک انت السميع العلیم تب علينا انک انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی حبیبه سيدنا محمد والیہ و, و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین